وإذا رأوا تجارة أو لهون فاضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من الله وَمِنَ التجارة والله خير الرازقين وقال تعالى وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها يعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين وقال تعالى وكاين من دابه لا تحمل رزقها الله يرزقها واياكم وهو السميع العليم صدق الله العظيم ربي شرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدته من لساني يفقهوا قولي امين يا رب العالمين اور جب ان لوگوں نے تجارت کو دیکھا تجارتی قافلے کو دیکھا یا کسی لح کو دیکھتے ہیں یعنی اللہ کی یاد سے غافل کر دینے والی چیز کو وہ اولاد بھی ہو سکتی ہے وہ کوئی اور چیز بھی ہو سکتی ہے جو اپنی ذات کے اندر تو مباح ہو یعنی حرام نہ ہو لیکن اس کی وجہ سے انسان جو ہے وہ اللہ کی یاد سے رک جائے مثلا اخبار پڑھنا حرام نہیں ہے لیکن ایک اخبار پڑھتے پڑھتے نماز کا گزار دینا اب وہ اخبار وہ لہو بن گیا ہے جس نے جو سبب بنا ہے اس کو اللہ کی یاد سے غافل کرنے کا تو یہ اولاد بھی ہو سکتی بیوی بی بھی ہو سکتی کوئی اور چیز مثلا مکان کی تعمیر جاری ہے نماز نکل گئی وہ بھی لاھ ہو گیا ہے تو جو چیز بھی اللہ سے غافل کر دے وہ لہو ہے تو وہ اس طرف نکل گئے انفقی ہے تارا کو آپ کو کھڑا چھوڑ گئے یعنی yani یہ ایک واقعہ ہے جس کو اللہ نے ایک مثال بنا کر تا قیام قیامت ایک اصول واضح کیا آپ کو کھڑا چھوڑ گئے یعنی yani جمعہ کا دن تھا قافلہ آ گیا قید سالی تھی تو جو تاجر لوگ تھے وہ سے کہ جا کے سودا کر لیں اور مال کہیں کسی ٹھکانے پہ اتروا کے اس کے بعد پھر ا جائیں گے ان حضور صلی اللہ علیہ وسلم ظاہرہ خطبہ دے رہے تھے کھڑے تھے تو فرمایا تارکو کا قائمہ آپ کو کھڑا چھوڑ دیا انہوں نے تو اپ ان سے کہہ دیں قل ما اللہ خیر من اللہ و من جو اللہ کے پاس ہے وہ اس تجارت سے بہت بہتر ہے اور اللہ بہترین رزق دینے والا ہے وہ اللہ خیر الرازق اللہ بہترین رزق دینے والا ہے اب یہ جو رزق کا معاملہ ہے سب سے بڑا پرابلم جو اللہ کی یاد سے غافل کر دینے والا ہے یا ہماری ہلاکت میں جس کا سب سے بڑا ہاتھ ہے وہ یہ رزق نام کی چیز ہم منصوبے بناتے نہیں بلکہ بنوائے جاتے ہیں شیطان ہمیں گائیڈ لائنز دیتا ہے یہ یہ یہ, یہ چیزیں ہونی چاہیے پھر ہم ان خوابوں کو ان تمناؤں کو جب مٹیریلائز کرتے ہیں اس کے لیے سامان اکٹھا شروع کرتے ہیں کرنا تو پھر اس کی کوئی انتہا نہیں رہتی اس لیے کہ شیطان ساتھ ساتھ امینڈمنٹ کرتا رہتا ہے کہ نہیں یہ سٹوری اور ہو جائے گا اگر ساتھ یہ بھی ہو جائے تو کیسا رہے تو وہ آدمی کو ٹراخ کی بتی کے پیچھے لگا دیتا ہے تو ساری زندگی انسان کی ان خوابوں کو تعبیر دیتے گزر جاتی ہے اور پھر یہ کہ حلال اور حرام کی تمیز باقی نہیں رہتی ٹھیک ہے جی اور پھر یہ کہ جو حرام کما رہا ہے وہ بھی یہ کہتا ہے کہ جی میں تو رب کا لکھا ہوا لے رہا ہوں وہ بھی کہتا ہے کہ اللہ کا بڑا فضل ہے رشوت سے بنی ہوئی کوٹھی پہ موٹا موٹا لکھا ہوتا ہے ہاضام فضل ربی تو رزق کا معاملہ قرآن حکیم نے مختلف پہلوؤں سے ان پر بات کی ہے اسے ڈسکس کیا ہے اولین بات یہ کہ اس کائنات پر ہر جاندار کا رزق اللہ کے ذمہ ہے یہ اس کی ڈیوٹی ہے یہ اس کی ذمہ داری ہے یہ اس نے اپنے سر لیا یہ اس کا خود پر عائد کردہ فرض ہے اپنے اوپر اس نے جیسے اللہ نے اپنے اوپر کچھ چیزیں خود حرام کی ہیں, کسی نے حرام نہیں کی اللہ کسی اور کے قانون کا پابند نہیں اللہ نے فرمایا میں نے ظلم کو اپنے اوپر حرام کیا اور آپ بندو تمہارے درمیان بھی میں نے اس کو حرام کر دیا تو یہ اللہ نے اپنے اوپر خود ذمہ داری دی اللہ رض کو آپ اور آپ دیکھیں کس طرح وہ اس کو نباتا ہے کہ بچے کے پیدا ہونے سے پہلے اس کا رزق بھیجتے تھے زمین پر کوئی بھی چلنے والا جاندار نہیں ہے اللہ اللہ رزق کو ہا مگر اس کا رزق اللہ کی ذمہ داری ہے اس کا رزق اللہ کے ذمہ ہے اس کے رزق کا ٹھیکہ اللہ کا ہے یا لم مستقر رہا مستعودہ وہ اس جاندار کا ٹھکانہ بھی جانتا ہے مستقر بھی جانتا ہے کہ اس نے آرضی قیام کہاں کرنا لہٰذا وہ اس کا رزک وہاں پہنچا دیتا ہے یعنی جو رزاق ہو جو رازق ہو اس کے پاس اس آدمی کا پورا شیڈول ہونا چاہیے اس نے ابھی آدھے گھنٹے کے بعد کہاں جانا ہے بندے کو خود پتہ نہیں ہوتا کہ میں نے کہاں جانا ہے جیسے دو سال پہلے ہوا تھا میرا کوئی پروگرام نہیں تھا جو کا خطبہ دے رہا تھا بھائیوں کے وہ قتل کرنے کی خبر ملی چلے گئے جہاز کے اندر جو کھایا پیا لکھا ہوا تھا کسی کو پتا تھا تو جہاز میں پہنچایا تھا کوئی پتا نہیں لگتا انسان کا پروگرام پانچ منٹ کے نوٹس پہ بن جاتا بدازار جانا جی شارجہ جانا جی دبئی جانا جی رستے میں آپ جو چائے پیتے ہیں کس میں جس میں لکھیے اسے پتا تھا نا نے وہاں جانا ہے تو پہنچائیے یاد ہے وہ اس کیڑے کا بل بھی جانتا ہے اور وہ اس چڑیا کا گھونسلا بھی جانتا ہے یا مستقر رہا ہی نوز ہز ایڈریس اس کے پاس سب کا پتہ موجود ہے جو نے تفسیر کیا یا آلام ونوان وہ اس کا ایڈریس جانتا ہے کون اس کا رزق اس کا ایڈریس جانتا ہے اللہ نے رزق کو اس کا پتہ دے دیا جس طرح موت تیری تلاش میں ہے تیرا رزق بھی تیری تلاش میں اور جس طرح موت کے ہاتھ میں تیرا ایڈریس دے دیا گیا ہے تو کبھی بھی اس کو چیٹ نہیں کر سکتا دھوکا نہیں دے سکتا اس سے فرار نہیں ہو سکتا اسی طرح تو اپنے رزق سے بھی فرار نہیں ہو سکتا اس کے پاس بھی تیرا ایڈریس ہے کہ ابھی نے آگے کہاں جانا ہے تم سب وہ وہاں پہنچتا ہے اس کے پاس تیرا ایڈریس موجود ہے تیرا شیڈول موجود ہے اور اس رزق نے تجھے پہنچنا ہے یا آلہ ہوں مستقرہ وہ اسے یہ بھی معلوم ہے کہ اس نے کہاں سونپا جانا ہے مستعودات ایک قسم ہے نا سیکشن ہوتا ہے مستعودات جو سٹورز ہوتے ہیں اس کو کہتے ہیں مستعودات آپ عربی ملک میں رہتے ہیں یہ اصطلاحات قرآن حکیم کے اندر بھی آئیں یہاں استعمال بھی ہوتی ہیں ان کو جان لیں گے تو قرآن کو آپ سیخ طریقے سے سمجھیں گے اس کی اصل روح کیسا مستعودہ کس کو کہتے ہیں اسٹور کو جہاں آپ کسی چیز کو ودا کرتے ہیں ودایا, بینک میں ایک ودا ہوتا ہے ڈپوزٹ تو جہاں آپ چیز کو الوداع کہتے ہیں چھوڑ دیتے ہیں رکھ دیتے ہیں وہ بنا مستعودہ الوداع اسی سے بنا اسی سے مستعودہ بنا وہ اس کا اسٹور بھی جانتا ہے کہ کس بندے کو کس جگہ اس نے جانا ہے اس کا رزق بھی وہاں سٹور کر دیتا اور اسے یہ بھی پتا ہے کہ اس بندے نے رہنا کا اور مرنا کہا موت بھی تیرا رزق زندگی بھی رزک زندگی بھی وہ طے کرتا ہے کس کو کس کے گھر پیدا کرنا ہے کب پیدا کرنا ہے کس سن میں پیدا کرنا ہے کس گھڑی پیدا کرنا ہے میل پیدا کرنا ہے فی میل پیدا کرنا ہے, یہ وہ طے کرتا ہے اور آپ بھی رزق آپ کہتے ہیں موت بھی رزق لہذا رزق اللہ کی ذمہ داری ہے اس پہ تو بندے کا ایمان ٹھک جانا ہے چاہیے میری فکر کرے تو وہ کرے جس کا ٹھیکہ ہے یہ اتنی تسلی دینے والی آئے ہے اگر ہمارا ایمان مضبوط ہو تو کوئی مارا موٹا بدو اگر کسی کو کہہ دینا کہ معافی خوف ہے نا تو بندہ پگلیاں مارتا ہے ہر میرے ہر باب نے کہا فکر مت کرو اب اس کا مطلب ہے کہ وہ وزٹ نکلوا دے گا ٹرانزٹ نکلوا دے گا میری نقل کا پالا کروا دے گا بڑی پہنچ والا ہے اللہ پر ایک بدو جتنا بھی ایمان کوئی نہیں ہے کیا کلمہ پڑھتے ہیں ہم لوگ جب اس نے کہا دیا تو بازو خوف آل اللہ رض کو تمہارا رزق اللہ کی ذمہ داری ہے خوف کرو پھر بھی دل میں وہ خود کوتنی لگی رہتی ہے کیسے دے گا پتہ نہیں دے گا نہیں دے گا کیوں رزق بھی اللہ دیتا ہے اور رزق کا تعین بھی اللہ کرتا ہے کہ کتنا دینا ہے ہم ڈرتے کس چیز سے کہ یار اس نے تو پیاز لکھا ہوا ہوگا کہ گنڈ کے ساتھ روٹی کھائے ہمیں چاہیے بریانی لہذا پیاز تو وہ دے گا بریانی میں نے کمانی یہ فکر کھا گئی ہے رب کے لکھے پر ہم شاکر نہیں ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو کھا رہے ہیں یہ اپنا کمایا ہوا کھا رہے اس نے پتہ نہیں کیا لکھا ہوا ہے دوسرے تو سوکھی روٹیاں لکھی ہوں گی اس کے رزق دینے پر کوئی شک نہیں ہے وہ دیتا ہے لیکن جتنا دیتا ہے اتنا ہمیں قبول نہیں ہمیں چاہیے ہماری اپنی ڈیمانڈ کے مطابق وہ جو نقشے شیطان نے بنوا دیے نا ولا امنی انا میں اُمَّنَّ تمنایں پیدا کروں گا وہ جو آرکیٹیکٹ ہمارے ساتھ لگا ہوئے نا رات دن نقشے بنواتا ہے ہمیں چاہیے ان نقشوں کے مطابق اللہ دیتا ہے اپنے نقشے کے مطابق کیا فرمایا فرمایا والا باسا تو اللہ اور کا ہی لا بغاؤ فی اگر اللہ اپنے بندوں کا رزق کھول دے تو زمین میں بغاوت پھیل جائے یہ بغاوت کر اس کا مطلب ہے کہ وہ کھینچ کے دیتے والد را یا شاہ مگر وہ اپنے اندازے کے ساتھ نازل کرتا ہے رزق جتنا وہ چاہتا ہے کتنی پیچ آدمی آپ فٹ جائے کا دو سو چالیس وولٹ لیتا گیارہ ہزار دیں اس کو کیا ہوگا ختم ہو جل جاتا نا بہت سارے لوگوں کا ایمان جل جاتا جب رزق ملتا ہے نا تنخواہ لگ جاتی ہے ڈھائی ہزار درم تین ہزار درم کا برخا اتارنے کا کرتے ہیں لے کے کارن اس پہ ٹہل رہے ہوتے ازم نہیں ہوتا ایزا ہو گئے تو اگر ان کی پچیس ہزار درم مہینے کی تنخواہ ہو جائے تو پھر تو کسی کی بیوی بی بھی محفوظ نہ رہے جتنا پیسہ ان لوگوں کے پاس ہے ہمارے یہاں اگر ہو تو پتہ نہیں کیا فساد پھیل یہاں کوئی کسی کی کو خراب نہیں کرتا خراب کریں گے تو خراب کو خراب کریں گے اور پیسے دے کے کرتے اگوا کر کے نہیں کرتے آپ کے یہاں کیا تھا؟ نو سال کی بچی اٹھا کے لے گیا بھوکے ہیں تو یہ اشر ہے اور پھر ہم پردیسیوں کے ہمارے یہاں کوئی پردیسی رہ سکتا تھا اگر نہیں دے رہا کوئی تیل کے کنویں آپ کے یہاں نہیں نکل رہے تو ہماری پیچ اتنی ہے ہم بھوکھے ہیں تو ہمارا یہ حال ہے تو پیسے چار ہو جاتے تو ہم خدا بن جاتے وہ جو کسی نے کہا ہے کہ بندہ بنا دیا ہے مجھ کو احتیاج میں ہو جاؤں بے نیاز تو اب بھی خدا ہوں میں وہ جراثیم ہمارا نہیں ہے میرے اندر بس مجبوریاں ہیں اس لیے بندہ بنا ہوا ہوں بس تھوڑی سی بے نیازی آ جائے چار پاسے ہمارے یہاں جو برادری کے انٹر لنکس ٹوٹ گئے ہیں آپس میں برادرانہ تعلقات بھائی بھائی سے ناراض ہے دیگر چچا بتیجے کی نہیں بنتی مامو بانجے کی نہیں بنتی پھوپی بتیجے کی نہیں بنتی اس کی وجہ کیا ہے اپنی روٹی کھانی ہم نے شروع کر دی اب ہمیں حل کی ضرورت نہیں ہے پہلے مجبوری ہوتی تھی سب کو راضی کرو فصل کا موسم آ رہا ہے چار ہل مانگیں گے تو بیج بوئیں گے لہذا سب کو جا کے راضی کرتے تھے بعض دفعہ صبر بھی کر جاتے تھے اب پتہ ٹریکٹر والے کو دیں گے وہ بھی دے کے اپنی بیج دلوا لیتے ہیں ہم بھی اسی طرح تھریشر آ گئی اسی طرح وہ ریپر آ گئی ہے وہ خود ہی کاٹتے ہیں خود ہی بے نیاز ہو گئے نا لہٰذا وہ کہتے ہیں وہ بھی اپنے گھر سے کھاتا میں بھی اپنے گھر سے کھاتا بات ختم ہوں یہاں آ کے ہمارے گھر تو پکے بن گئے لیکن رشتے ناطے کچے ہو گئے تو ذرا سی بے نیازی آ جائے تو دو چیزیں ایک تو یہ کہ رزق اللہ کے ذمے اس پہ آدمی کا ایمان ٹھک جائے نہیں ٹھکتا تو آیا کریمہ کا ورد کرتا ہے نا جی اتنے لاکھ دفعہ آیا کریمہ کا ورد کرنا ہے اس آیت کو ورد بنا لو وما مندا بطن اللہ اللہ رزق میرا رزق اللہ کے ذمہ ہے میرا رزق اللہ کے ذمے ہے میرے رزق کا ٹھیکے دار اللہ ہے جب تک بات اس پر جمے گی نہیں نا دل تب تک بات بنے گی ایک تو یہ بات ہوگی کہ اللہ کے جمے ہے دوسرا یہ کہ اللہ کے لکھے پر شاکر ہو جائے اللہ حکیم ہے وہ مجھ سے زیادہ میں مجھ سے واقف ہے. اگر اس نے تھوڑا لکھا ہے تو اس میں میری بھلائی ہے میں مسجد میں نظر آ رہا ہوں شاید کوئی دو چار ہزار زیادہ ہو جاتا تو اس وقت میں جعفر ہوٹل میں بیٹھا ہوا ہوتا میری بہتری سوچی ہے اس نے وہ مجھ سے زیادہ واقف ہے میرا اس نے مجھے تخلیق کیا ہے اللہ عالم خرط جو بنانے والا ہے وہی وہ کمزوریاں نہیں جانتا اسے معلوم ٹھیک ہے جو اللہ نے لکھا ہے وہ بہتر لکھا ہے میری بہتری اسی کے اندر دو چیزیں اللہ ذمہ دار ہے اور اللہ نے جتنا لکھ دیا ہے جتنا. اب اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو زیادہ رزق ہمیں مل رہا ہے یہ ہماری اپنی تکنیک سے مل رہا ہے میری اپنی محنت سے مل رہا ہے میں بڑا ہوشیار ہوں میں نے یوں سوچا کہ ایسے اگر ہو جائے تو کاروبار بڑھ جائے گا اور میں یہ کر رہا ہوں اور میں یہ کر رہا ہوں اور میں نے یہ کیا جب اس میں سے کہا جاتا ہے کہ اس میں سے اب اللہ کا حصہ دو اور غریبوں کا فقیروں کا حصہ دو وہ کہتا جی کیوں ان میں اوتی تو والا علم ہی میں نے اپنی تکنیک سے کمایا یہ زکاب کہاں سے آگے سرکار یہ بتاؤ قانون سے جب کہا حضرت علیہ السلام نے دو کہا تو ماحول تھی تو وہ لائل میں نیند اس نے کہا میں نے اپنی تکنیک سے کمایا اب اس میں اللہ کا کہاں کوئی جبرائیل مجھے دے دیکھے گیا بوریاں بھر گئے کوئی زمین سے خزانہ نکلا رات دن نہ نیند دیکھی ہے نہ جگراتا دیکھا ہے میں محنت کر کر کے کمایا اور آپ کہتے ہیں یہ اللہ نے دیا اور اس میں سے حصہ نکالو جب ہم یہ سمجھتے نا کہ ہم کما رہے ہیں تو پھر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ میری ہے اور اس میں کسی اور کا کوئی حصہ نہیں نہ عزیز و اقارب کا نہ فقیروں کا نہ غریبوں کا نہ مساکین کا نہ یتیموں کا تو اللہ تعالی نے اپنی حکمت سے رزق تقسیم کیا ہے جو نزر بے ما جتنا اس نے لکھا ہے اس سے وہ اتارتا ہے باد بادنخری ہم نے رزق اس لیے کم و بیش رکھا ہے تاکہ تم ایک دوسرے کو قابو میں رکھ سکو تم ایک دوسرے کے کام آؤ اب دیکھنا کسی بھی اگر یہ جو ٹیکسی والا جا رہا ہے اگر آپ اسے کہیں کہ بھائی مجھے آگے جانا ہے درسے قرآن سننا ہے یہ بس تھوڑا سا آگے مہربانی کر کے مجھے بٹھا دو وہاں اتار دینا تو وہ مہربانی کر کے اتارے گا کبھی نہیں اتارے گا ہاں دو درم کے لیے آپ کو لے جائے گا پیسہ پیسے نے اس کو مجبور کیے جب اس کو ضرورت نہیں ہوتی تو آپ ہاتھ دیتے رہتے ہیں, وہ ادھر دیکھ کے چلا جاتے دیکھتا بھی نہیں سامنے کہ کوئی کھڑا ہاتھ دے رہا مجبوری ہے. جو اس کو گرمی میں بھی سڑکوں پر دوڑاتی مجبوری ہے اس گرمی میں جس میں آپ کا کھلی فضا میں پھرنا اتنی رتوبت ہوتی ہے ہوا کے اندر ایٹی پرسینٹ جو ہے اس کے اندر پانی ہے اور آپ کا سانس گٹ رہا ہے اس میں بھی کوئی مائکا لال تندور پر کھڑا ہے آپ کے سامنے کھڑا ہے کس نے کھڑا کیا اس مجبوری نے اس کا دل بھی کرتا ہے اے سی پہ بیٹھنے پہ اور لیٹنے پہ مجبوری کھڑا کی تاکہ تم ایک دوسرے کے کام آؤ درجی کو پیسے کی ضرورت ہے آپ کو کپڑے کی ضرورت ہے وہ آپ کو سی کے دے دیتے آپ کو روٹی کی ضرورت ہے اس کو پیسے کی ضرورت ہے تندور پہ کھڑے ہو کے آپ کو دے دیتا اگر سارے پیسے والے ہو جاتے نیت تو ان کی بھی پیسہ کمانے کی ہے نا جو تندور پہ کھڑا ہے وہ بھی بڑے نقشے بنا کے یہاں گلف میں داخل ہوا تھا وہ بھی پیسہ کمانے ایسا نہیں کہ پروگرام ہی بارہ سو درم کمانے کا تھا بارہ سو درم کی نیت لے کے گلف میں داخل نہیں ہو وہ پتہ نہیں بارہ ہزار درم سوچ کے آیا لیکن اس کو مل جو ہے وہ رب کا لکھا ہوا مل رہا ہے اس کی نیت کے مطابق نہیں مل جو بھی یہاں آیا اپنے نقشے بنا کے آیا اب دیکھیں وہ جو چوہا جب آپ پنجرا لگاتے ہیں نا اس کے اندر کوئی چیز لگا دیتے ہیں آپ چوہا دیکھتا اس پنجرے کے اندر کوئی چیز پڑی ہوئی ہے تو کہتا ہے بس میں ابھی گیا اور یہ نکال کے لے کے آیا میں واپس چھ انچ کا فاصلہ ہوتا ہے سارا بس یوں گیا روٹی کا ٹکڑا اتاروں گا اور ابھی میں واپس آتا ہوں اتر جاتا ہے اتر جاتا ہے روٹی کے ٹکڑے کو کھا لیتا ہے پکڑ لیتا ہے لیکن واپسی کا دروازہ بند ہو جاتا زندگی بر مر جاتا نا وہیں ہم سے ہر آدمی آیا گلب کے اندر اس جزیرے کے اندر تو کیا بس ابھی گیا مکان کے پیسے بنا کے میں واپس آیا بیوی کو یہی تسلی دے کر آتا ہے کرما والی ہے بس وہ کہتی ہے آگے بیس سال فوج میں گزار کے آئے ہو گھر میں تو تم رہے نہیں اب تم ریٹائر ہو کے آئے ہو تو ویسے ہی کچھ نہیں تمہارے گھوڑے درد کر رہے ہیں اوپر سے تم آپ کہتے ہیں باہر جاؤں کہتا ہے بس یوں سمجھو میں دو سال لگاؤں گا بس یہ مکان کے پیسے بناؤں گا اور واپس آ جاؤں یو وے آر یو واپس آئے یا کیا کہے گا بس یوں جاؤں گا اگر ڈیڑھ لاکھ روپیہ پاکستانی ایک لاکھ بیس ہزار ہو گیا لاکھ بھی ہو گیا تو قسطوں پر کوئی سزوکی لے لوں گا رات کو دو سو چار کما لوں گا اپنا روٹی کما لوں گا میں سجوکی کے پیسے بنا کے واپس آیا اتر جاتا ایئرپورٹ پر واپسی کا دروازہ بند ہو جائے بخشا جاتا ہے ہم ایسا ارے بس یوں کا وعدہ کر کے آیا ہوا لیکن واپسی کے دروازے ہمارے اوپر بند ہو گئے ہم چاہتے بھی لیکن جا نہیں سکتے پیچھے اتنے پروگرام جب ہم دبئی آ گئے تو پچھلوں نے اپنا بجٹ بھی دبئی والا بنا لیا نا پھر. اب آپ نے نہیں اب انہیں وہ چاہیے فلائنگ کوچ چاہیے اور ایک مکان نہیں یا پتہ نہیں کتنے کمرے چاہیے کوٹھیاں چاہیے جو بھی آتا ہے اپنا پروگرام بنا کر آتا ہے لیکن لیتا اللہ کا لکھا ہوا ہے رب نے جو لکھا ہے ملتا اس کو کوئی دو چیزیں رب رازق ہے رب نے طے کیا کہ کتنا دینا ہے تم جتنی بھی محنت کرتے ہو لیتے تم رب کا لکھا ہوا. وہ جو سرپلس ہوتا ہے آدمی کچھ غیر قانونی ذرائع سے غیر شرعی ذرائع سے جو کمائی کر لیتا ہے انڈر ہینڈ جو کمائی ہوتی ہے اس وہ آدمی کیا سمجھتا ہے رب نے لکھی ہوئی ہے اس کے کیونکہ رب نے لکھی ہوئی نہیں ہے لہٰذا وہ ٹھہرتی بھی نہیں ٹھہرتا اتنا ہی ہے جتنے رب نے تیری کیپیسٹی کیپیسٹی تیری تیرے مقدر کے اندر لکھ دیا ماں کے پیٹ کے اندر آپ دیکھتے ہیں جو پانی آپ گھڑا بھر کے گھر میں لے کے آتے ہیں وہ آپ کے پروگرام کے مطابق خرچ ہوتا ہے ٹھیک جو آپ کی مرضی سے آپ کے گھر میں آتا ہے آپ کے پروگرام کے مطابق آتا ہے آپ کے پروگرام کے مطابق خرچ ہوتا ہے مگر سیلاب کا پانی آتا بھی اپنی مرضی سے اور جاتے جانے کے رستے بھی خود بناتا ہے دروازے توڑ کے آتا ہے کھڑکیاں توڑ کے نکل جاتا ہے لیکن پیچھے کیا چھوڑ کے جاتا ہے بیماریاں وبائیں تباہی جو پیسہ سیلاب کے پانی کی طرح آتا ہے وہ کتنوں کے بچے مار کے آتا ہے اور تیرے بچے مار کے نکل جاتا ہے لوگوں کا پیٹ کاٹتے ہو یہ جو نے illegal means سے کمایا ہے یہ کسی کا رزق تھا کسی کا پیٹ کاٹا ہے تو نہیں سومالیہ میں لوگ کیوں مر رہے ہیں ان کا رزق اللہ نے پیدا کیا ہوا ہے مگر وہ کھا کون رہا ہے روپ کے اس نے وہ جو اپنی گایوں کو مکھن کھلا رہے ہیں اور وہ جو سمندر کے اندر ڈمپ کرتے ہیں اس کو سائبیریا کے اندر جا کے اللہ ان کا رزق پیدا کر رہا ہے کسی نے ڈاکا مار لیا ہے ایسی بات نہیں تو اللہ نے بندے تو پیدا کر دیے رزق پیدا نہیں کیا لہٰذا وہ لوگ مر رہے ہیں وہ جو سرپلس پیسہ ہوتا ہے مثلا آپ کے مقدر میں بیس درم آپ کے گھر کی کیپیسٹی بیس درم کی اللہ نے رکھی تیرے پاس ساریں گے بیس درم رشوت لے لی ایک سو اسی درم دو سو درم ہو گیا آپ بڑے خوش واہ بھائی آج دہڑی دو سو درم کی پندرہ سو سے اس کو ضرب دیں تو کتنا ہو گیا بڑی کمائی گارا ہے پتہ لگا بچے کو سخت بخار بیوی بیمار ٹیکسی میں ڈالو اب وہ بیس درم لگاؤ نا ٹیکسی پہ اسپتال لے کے جاؤ پتہ چلا جی وہ تو سو درم ڈاکٹر صاحب کی فیس ہے وہ لے لی اسی روپے کی دوائیاں آ تو وہ ایک سو اسی کرے بیس بھی ساتھ لے کر چلے اور بیوی نے یا بچے نے جو تکلیف اٹھائی ہے وہ الگ ہے اس کی پتہ نہیں ٹانگ ٹوٹ گئی پتا نہیں ایسا ہو گیا کیا ہو گیا اس کو گردے جواب دے گئے ایک ساتھ تھے یہاں تھے پھر امریکہ چلے گئے پتہ نہیں کن ذرائع سے انہوں نے لاکھوں ڈالرز کما لی بڑا غرا تھا بڑے امیر مشہور ہو گئے ایک اکلوتا بیٹا تھا کینسر ہو گیا وہ ڈالر بھی سارے لگ گئے بچہ بھی مار گیا اب وہ بندہ روتا پھرتا کہتا ڈالر بھی گئے مگر میرا بچہ کھا گئے اکلوتا بیٹا یہ جو تم غیر شرعی ذرائع سے کماتے ہو فلا یار بوند اللہ وہ اللہ کے یہاں پلتا نہیں ہے رب کون ہے پالنے والا ربا جو پلتا ہے لوگوں کے مال میں جا کے سود وہاں آتے تم میربن یاربو سی ایم والنا فلاح یوربوند اللہ وہ جو تم سود پہ دیتے ہو تاکہ وہ لوگوں کے مال میں جا کے بڑھے فلاح یارب اند اللہ وہ اللہ کے یہاں نہیں بڑھتا وہ ماں آتے تم ان زکات اور جو تم اللہ کی خاطر اللہ کی رضا کی خاطر زکات دیتے ہو فولہ کو بڑھ چڑھ کے ملتا کوئی مصیبت آ رہی ہے اللہ نے کہا سنی ابھی ابھی میرے نام کا نکالا رستہ بدل دو جاؤ کسی اور کے گھر چلی جاؤ اس کا بچہ بیمار ہوتا ہے کہتا ہے اس کو ڈسپرین دے دو اسپرو دے دو کچھ اسپرین دے دو کچھ دے دو پیناڈول دے دو بچہ ٹھیک ہو جاتا اور وہ ایک حدیث میں فرمایا بھی خطبے میں وہ حدیث آئے گی کہ اپنے حسین اموال من من زکات دے کر اپنے اموال کو محفوظ کرو حسن کہتے ہیں نا قلعے کو حسنو شادی شدہ عورت کو کہتے ہیں محسنہ وہ عورت جو قلعے میں ہے محفوظ وہ اگر زنا کرتی ہے تو اب اس کو سنسار کیا جائے گا اور محسن وہ مرد ہے جو شادی شدہ اگر وہ نہ کرتا ہے تو اس کو سنسار کیا جائے قلعے سے نکل کے ڈاکہ ڈالا اس کو حسین اپنے مالوں کو زکات سے محفوظ کر لو زکات سے قلعے میں محفوظ کر لو. جب تم اللہ کا حصہ دے دیتے ہو یار جب آپ انشور نہیں کرواتے آپ انشورنس نہیں کرواتے مال دے دیتے اس کے بعد آپ کہتے ہیں یار آگ لگے کچھ لوگ انشورنس ہوئی ہوئی جب تم اللہ کا حصہ نکال دیتے ہو تمہارا مال انشورڈ ہے اب تمہیں کسی اور سے انشورنس کرانے کی ضرورت ہے. اب اللہ کی رکھوالی ہے اللہ نے دوسری بات آپ نے فرمائی کہ اپنے مسائب کو آفات کو صدقات کے ذریعے کنورٹ کر دو ڈائیورٹ کر دو ان کا رستہ تبدیل کر دو حضور نے فرمایا ایک آدمی کا صدقہ جو اللہ کی راہ میں اس نے دیا ہوا ہے اور اس کی مصیبت آپس میں لڑتے فضا کے اندر ابھی اس پہ اترنے سے پہلے صدقہ رستے میں جا کو اس کو روکتا ہے صدقہ پیٹریٹ میزائل سمجھ لیں آپ بندے کی طرف مصیبت کے لیے حضور نے فرمایا اگر صدقے نیت اس میں زیادہ ہوتی صدقے کے اندر خلوص اور اخلاص ہوتا ہے تو وہ مصیبت پر غالب آ جاتا ہے مصیبت بندے پہ نہیں آتی اور اپنی قضاء کا علاج دعا سے کرو لا يرد القضاء الا دعا اللہ سے دعا کرو وہیں سے اس کو ڈیلیٹ کرواؤ جو اس کے یہاں سے اتر جاتی ہے دنیا کی کوئی طاقت اس کو موڑ نہیں سکتی وہ میں ولافی ان سے سیکھوں اللہ فی کتاب من قابل نب رہا اللہ سے دعائیں کرتے رہا کرو دعائیں کیا کرو اس کے یہاں سے نکلی ہوئی قدا وہی اس کو لوٹا سکتا ہے باقی کوئی نہیں روک ٹھیک ہے تو جو سرپلس کما لیتے ہیں ہم اللہ کو ناراض کر کے وہ چلا جاتا ہے سراب کے پانی کی طرح مگر کھڑکیاں دروازے توڑ کے جاتا ہے دوبائیں چھوڑ کے جاتا ہے بیماریاں چھوڑ کے جاتا ہے مسائل چھوڑ کے جاتا ہے رہتا نہیں اب دیکھنا ایک گلاس کی اگر کیپیسٹی ہے تو وہ گلاس جب بھر جاتا ہے تو اس کے بعد آپ پوری ٹینکی بھی اس گلاس کے اندر سیٹتے بھی مول لے لیتے ہیں تو دو چیزیں ہو گئی کہ اللہ جو ہے وہ رزق لکھا ہے اس نے مگر اپنی حکمت کے مطابق لکھا ایسے ہی نہیں بانٹ دیا اس نے دیکھا ہے کہاں کہ کتنی ضرورت ہے اس آدمی کو کیپیسٹی کتنے وولٹ لے سکتا ہے کتنا رزق برداشت کر سکتا ہے اتنا دیا ہے زیادہ دیتا تو ایزا ہو جاتا لا بگاؤ فی زمین میں بغاوت پھیل جاتی وہ اللہ کی خبیر اس نے ایسے ہی جی پیدا کر دیے وہ اپنے بندوں سے خوب باخبر بھی ہے اور ان کو دیکھ بھی رہا اس نے بندوں کی استطاعت کے استعداد کے مطابق بندوں کو رزق بانٹا ہے پھر کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جن کو اللہ نے زیادہ لکھ دیا ہے لیکن ہیں وہ اللہ کے نافرمان نہ نماز پڑھتے ہیں نہ روزہ رکھتے ہیں مگر ہم دیکھتے ہیں شراب بھی پیتے ہیں وہ جانی بھی ہیں لیکن دیکھتے ہیں کہ ان کے پاس ملینز بلینس ٹریلینس کیا وجہ کچھ لوگ وہ ہوتے جن کی آواز تک سننا اللہ کو سخت ناپسند اللہ ان کی آواز نہیں سننا چاہتا اتنی نفرت کرتا انہیں صحت بھی دے دیتا ایسا نہ ہو کبھی بیمار ہو تو یہ دعا کر لے مجھے پکار لے رزق بھی بے انتہا دے دیتا کہ ختم نہ ہو ایسا نہ ہو کہ ختم ہو تو یہ مجھے پکار نہ لے میں اس کی آواز نہ سنوں وہ جب یہاں سے جاتے ہیں کسی کے یہاں بچی بچہ ہوتا تو آپ دیکھتے ہیں نا خزرے آ جاتے ہیں تو آدمی جو سلیم الفطرت ہوتا ہے ان کی آواز بڑی ناپسند ہوتی ہے غیر شرعی کام ہے تو کہتا ہے دو ان کو منہ بند وہ کہتا جی وہ سو روپیہ نہ کہتا ڈیڑھ سو دو ان کو دبا کرو یہاں سے میرے دروازے کے سو. اللہ کہتا ہے اس کو ڈیڑھ سو دو سو مانگ رہا نا ڈیڑھ آواز دو بند کرے آواز کچھ لوگ وہ ہیں جن کی آواز اللہ کو بڑی پیاری لگتی اللہ ان سے باتیں کرنا چاہتا کیا کہا نہیں آز اذکرکم کم تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. دل میں یاد کرتے ہو میں دل میں یاد کرتا ہوں تم مجمے میں مجھے یاد کرتے ہو میں اس مجمے سے افضل مجمے میں تمہارا ذکر کرتا ہوں تم میری اس مجمے میں تعریفیں کرتے ہو میں اس سے بہتر مجمے میں تمہاری تعریفیں کر رہا ہوں اب کسی آدمی سے اللہ نے باتیں کرنی ہے کسی کی آواز سننا چاہتا ہے اللہ تو وہی تو نہیں نا نازک کرے گا کہ فلان کو بولو مسجد میں جاؤ مجھ سے باتیں کرو میرا بڑا دل کرتا ہے تیرے ساتھ باتیں کرنے کے تیری باتیں سننے پر دل کرتا ہے کیا کرتا ہے اللہ اسباب پیدا کرتا ہے کوئی مصیبت آ جاتی ہے وہ دور کے مسجد میں آتا ہی اللہ میرا بچہ بیمار ہو گیا تو اس کو شفات آ فرما دے مصیبت دور کر دے اب اللہ سن رہا ہے اور جھوم رہا ہے اور کہتا ہے تھوڑی اور مانگو تھوڑی اور مانگنے دو تھوڑی اور مانگنے دو کیوں اچھی لگ رہی ہے یہ معاملہ ہوتا ہے آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ اگر آپ کہیں تو عہد کو سونے کا بنا دو مطالبہ کرتے تھے نا اگر یہ نبی ہیں تو یہ کیوں نہیں ہوتا تو یہ کیوں نہیں ہوتا تو سونا چاندی کیوں نہیں ان کے پاس تو اللہ نے فرمایا اگر آپ کہیں تو میں عہد کو سونے کا بنا دوں آپ اس میں سے خرچ کرے اور کام بھی نہ ہو آپ نے فرمایا اللہ مجھے ایک وقت دے میں کھاؤں اور تیرا شکر ادا کر اور دوسرے وقت مجھے فاقہ ہو اور میں تیری تج سے مانگوں اللہم عمد ال رض کا آل محمد ان کوتا اے اللہ آل محمد کو رزق ماپ کر دینا کھینچ کر رکھنا ان کو قیامت تک کے لیے صدقہ خیرات اپنی آل پر حرام کر دیا ان کو نہیں دینا کچھ لوگ وہ ہوتے نے فرمایا کل کفا خیر ان میں جو تھوڑا ہو مگر کافی ہو جائے تیری گاڑی چل جائے تیرا پیٹ بھر جائے تیرا آج کا دن گزر جائے وہ اس سے بہتر ہے جو زیادہ ہو تجھے اللہ سے غافل کر جن کو زیادہ دیا اللہ نے اس لیے دیا کہ اللہ ان کی آواز نہیں سننا چاہتا ان سے کوئی کمیونیکیشن نہیں رکھنا چاہتا کوئی رابطہ نہیں رکھنا چاہتا لہٰذا بے حساب دے دیا اور اس دنیا کی اس سونے چاندی کی اللہ کے نزدیک کوئی اہمیت نہیں ہے ساری دنیا وہ معافی ہے حدی سے کچھ ہی میں آتا ہے اگر اس سب کی قدر اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر ہوتی تو اللہ کافر کو پینے کے لیے گھونٹ پانی نہ دیتے یہ تو کچرا ہے جیسے آپ کچرا اٹھا کے اپنے گھر کے دروازے کے باہر پھینک دیتے ہیں نا جو مرضی اٹھا کے لے ٹھیک ہے نا جی وہ تو کچرا ہے جو بھی لے کے جائے گا آپ کا دروازہ ہی صاف کرے گا یہ کچرا ہے یہ دنیا کی کوئی اہمیت نہیں ہے رب کے ٹھیک ہے فرمایا اگر مجھے یہ خدشہ نہ ہو واقف ہے نا اللہ ہم سے والے ابواہ سوریا ان کلو زال کا لمبا متا اٹھایا تم اگر مجھے یہ خدشہ نہ ہو کہ تم سارے ایک جیسے ہو جاؤ گے تو میں کافروں کے گھروں کی چھتے سیڑھیاں دروازے میں سونے چاندی کے بنا دوں مگر مجھے خرچہ میں پھر بھی انہیں تھوڑا دیتا ہوں جتنا دینے کا دل کرتا ہوں میں اتنا نہیں دیتا تمہارا ایمان نہ خراب ہو جائے مجھے تمہاری فکر ہے پھر بھی کیا ہے ان کلو ذالک کا لمبہ حیاتی دنیا ہے تو دنیا کی زندگی ہی کا میں سات سال ہی گزارنا قبر میں تو نہیں نا لے کے جائے گا سونا چاندی ربک للمتقین جو قبر سے شروع ہوتا ہے وہ تو متقینوں کی ہے دنیا میں سارے شارے بنا آج کا رزق آج کا رزق رب کی ذمہ داری ہے اللہ اللہ رض کو ہاتھ مراد یہ ہے کہ آج کا رزق اس کی ذمہ داری ہے کل کا دن چڑھے گا تو اس کی ذمہ داری ہوگی ہمیں فکر یہ ہے کہ آج کا تو اس کی ذمہ جو بھی ہوگا گزارہ کاری لیں گے مسئلہ یہ ہے کہ میرے بچوں کے مستقبل کا کیا بنے گا یہ جتنے بھی چھکے مار رہے ہیں نا ان کا کے یہ بچوں کے لیے مار رہے ان کا فیوچر سیکور ہو رہا ہے اتنے فلاں کمپنی میں ڈال دو اتنے فلاں کمپنی میں ڈال دو اتنی فیکٹرییں لگا دو میرا پتر محنت کیے بغیر کھائے بلکہ اس کو اپنے بچوں کی فکر بھی نہ ہو بچوں کے رازق بن گئے ہم خود اپنے رزق کی ہمیں کوئی پرواہ نہیں جو ہم یہاں کھا رہے نا اتنا ہمیں پاکستان میں بھی ملتا ہے میں اکثریت کی بات کر رہا ہوں اکثریت جس طرح کے کپڑے یہاں پہنتی ہے اس قسم کے پہننے پر پاکستان میں تیار ہو جائے تو عزت کے ساتھ کھائے بابا وہاں پیٹرون کا سوت گلاب ڈالی اور بوس کی اور یہاں ایک رنگ کی چپل ہے دوسرے میں دوسرے رنگ کی چپل ہے بگلے پھٹی ہوئی ہیں آج تو اس میں گزر جاتا تمہارا فکر کس کی ایک ایک کمرے میں چھ چھ بچے آٹھ آٹھ بچے لیے عورتیں بیٹھی ہیں اور پاکستان میں چار کنال کی حویلی میں گزارا نہیں ہوتا فوراً فون آنے شروع ہو ہے میرے ساتھ درانی نے پیڑ کر دیا لڑائی کر دی اور تیرا بھائی یہ کہتا ہے اور تیری ماں یہ کہتی ہے اور تیری بہن یہ کہتی ہے اور میرا گزارا یہاں نہیں ہے یہاں کر رہی ہے ایک ایک صوبے کی ہے دوسری دوسرے صوبے کی کیسے گزارا کرتی ہیں کیا مجبوری ہے اس لیے کہ پاکستان کوٹھی بن رہی ہے کرایہ پر چڑھے گی پھر اولاد پیچھے اس میں سے کرایہ لے کے کرتی رہے مستقبل کس کا بچوں کا جب بچوں کا رزق ہم نے اپنے اوپر لے لیا اللہ آپ کا ہمارے اللہ بڑا بہتر جی ہے جی کہ یہ نہیں ہمارا رزق تو اس کے ذمہ ہے اللہ نے یہ بات کہی اے ابن آدم مجھ سے کل کا رزق مت طلب کر جس طرح میں تجھ سے کل کی عبادت طلب نہیں کر اس نے کہا نا آج کی زور پڑھو یہ تو نہیں کہا کل کی بھی پڑھ لو آج کی زور پڑی آج کی تمہاری مزدوری اس کے ذمہ آج کا رزق اس کے ذمہ آج کی اثر پڑھو آج کی مغرب پڑھو آج کی شاہ پڑھو کل کی کہا اس نے نہیں جس طرح میں تجھ سے کل کی عبادت طلب نہیں کرتا اس طرح کل کا رزق مجھ سے مت طلب کرو آج کا تیرا رزق میری ذمہ داری بات ختم ہو گئی ہم نے کہا نہیں اولاد اب جب اولاد کے رازق ہم بنے تو پھر ہم نے خود ایک کرائٹیریا بنایا کہ میں کتنے بچے پال سکتا ہوں پتہ چلا جی میں تو صرف دو ہی پال سکتا ہوں لہذا چھ کو قتل کر دو کسی بھی ذریعے سے بائی یوزنگ دیز مینز اور دیٹ مینز آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو مینشن دیٹ دوز مینس لیکن کیا اس کے پیچھے نیت کیا ہے حضور نے فرمایا شرک کے بعد سب سے بڑا گنا یہ ہے کہ تنی اولاد کو اس نیت سے قتل کرے پیدا ہونے سے روکے کہ وہ تیرے ساتھ دسترخوان پر کھائے گی شرک کے بعد آزم و ضم عند عند جب ہم نے ہمیں یہ سمجھایا گیا کہ ان بچوں کا تم نے کرنا ہے تو ہم نے پھر اپنی پیچھ دیکھ لی ہے میں دو پال سکتا ہوں ایک پال سکتا ہوں پھر یہ کہ بچے کے لیے بھی ہم نے یہ سوچا کہ اس کی بھی ایک بلڈنگ ہو اس کے بھی نیچے گاڑی ہو اس کے بھی اتنے مردے ہوں غریب تو ہم اولاد کو بھی نہیں دیکھنا چاہتے ڈاکٹر بنانا ہے اتنے مہنگا ہو گیا کالج میں داخلہ چا دو چار لاکھ رشوت دے کے ملتا ہے داخلہ بھی تو میں دو بچوں کو کیسے ڈاکٹر بناؤں گا تین کو کیسے ڈاکٹر بناؤں گا جب یہ ذمہ داریاں ہم نے اپنے اوپر لے لی جو اللہ نے نہیں ڈالی تھی بچے کے رزق کی فائل الگ ہے جیسے بلیا میں بیٹا بھی کام کر رہا تھا باپ بھی کام کر رہا تھا تنخواہ دونوں کی الگ, الگ الگ ہے نا کہ باپ کو ہی دے دیتے ہیں کہ تیرا بیٹا ہے نا کہ کون سا غیر ہے کسی تیری تنخواہ میں وہ کام کرے گا نہیں تیرے رزق میں سے نہیں پڑتا اس کی رزق کی فائل الگ ہے ہمارے ماں باپ نے غربت میں عمر گزاری ہے ہمارے مقدر میں اللہ تعالیٰ نے رزق لکھ دیا تھا؟ وہ, وہ چیزیں کھا رہے ہیں دیکھ رہے ہیں جو ہمارے ماں باپ نے پلاننگ نہیں کی تھی نام نہیں سنا ہو سکتا ہماری اولاد کے مقدر میں پھر وہی دن لکھ دیے غربت لکھی ہوئی پورا رب کا لکھا ہوتا ہے بندے کی پلاننگ کبھی پوری نہیں ہوتی جو رب نے لکھا وہ ہو کر لے گی مروان بن ملک گیارہ گیارہ کروڑ دینار اپنے بچوں کے لیے چھوڑ کر مرا اور عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ نے سب بچوں کے لیے صرف گیارہ درم بچے تھے ان کے جنازے ان کے کفن کے پیسے خرچ کرنے کے بعد حساب لگانے کے بعد بچوں کو اکٹھا کیا انہوں نے اپنی اولاد کو کہنے لگے دیکھو بیٹا میرے سامنے دو رستے تھے میں تم لوگوں کے لیے دنیا اکٹھی کر کے چھوڑ جاتا اور خود میں آگ میں چلا جاتا یا میں تم لوگوں کو اللہ کے حوالے کر دیتا اور خود کو آگ کس سے بچا لیتا میں نے دوسرا رستہ اختیار کیا میں نے تمہارے لیے کوئی غیر شرعی غیر قانونی پیسہ جمع نہیں کیا یہ گیارہ دن بچتے ہیں گیارہ دینار میرے کفن کے بندوبست کے بعد اللہ ان میں برقت دے گا اگر تم نیک ہوئے تو میں تمہیں یہ تسلی دیتا ہوں یقین دلاتا ہوں کہ اللہ تمہیں ضائع نہیں کرے گا اور اگر تم بند نکلے تو میں اپنے پیسے سے تمہاری مدد نہیں کرنا چاہتا کہ میرے پیسے سے شراب پیو تم اور میرے پیسے سے جوا کھلو میں اپنے ہاتھوں تمہیں آگ میں نہیں دکھیل سکتا تمہاری بدی میں شریک نہیں ہو سکتا نیک تو تسلی رکھو اللہ ضائع نہیں کرے گا بد ہو تو میں اپنے پیسے سے تمہاری مدد نہیں کرنا چاہتا جاؤ اللہ کے حوالے پھر اس آسمان نے وہ دن بھی دیکھا کہ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کے بیٹے زکات نکال رہے تھے اور مروان کے بیٹے زکوات لے رہے تھے وصول کر رہے تھے وہ گیارہ کروڑ گیا ہو سکتا ہے جو پیسہ تم اس لیے کما رہے ہو کہ بچے کا فیوچر سیکور ہو جائے وہی پیسہ بچے کو لے کے ڈوب جائے آپ دیکھتے ہیں نا جہاں دانا لگتا ہے وہاں کبے آتے ہیں جہاں پیسہ ہوگا وہاں ادھر ادھر سے پھر لوگ آ جاتے ہیں. وہ چرسی وہ سوٹے والے وہ فلموں والے وہ شرابی وہ تیرے بچے کو گھیر لیں گے کیوں اسے خطرے میں ڈالتے اور پھر لے کے نکل جائیں گے بچہ بھی تیرے ہاتھ سے نکل جائے گا برباد ہو جائے گا ہم ہاں نہ سے اکثریت کا یہ حال ہے کپڑے ہمارے ٹھیک ٹھاک ہیں لیکن یہ کہ پیچھے بچے ہمارے برباد ہو گئے ہیں خاندانوں میں کرائس ہے گھروں میں طلاقیں ہو گئی ہیں بچیاں اجڑ کے گھر بیٹھی ہوئی کہ فیصلہ کرنے والا باپ وہاں موجود نہیں ہے باپ تو دبئی بیٹھا ہوا ہے گھروں میں مرد کوئی نہیں رہے عورتیں رہ گئی ہیں عورتوں نے چھوٹے چھوٹے مسائل کو بڑا بنا دیا ہے بڑے بڑے مسائل کو چھوٹا بنا دیا ہے اور فوکس تو یہی ہے ساری دنیا کہیں ایٹم بم بھی کرا دیا جائے تو اس کے سر کا درد وہ کہتی ہے سب سے زیادہ اہم یہ ہے لہذا ہماری نسلیں پیچھے برباد ہو گئی ہیں جب ہم یہاں سے ریٹائرڈ ہو کے جاتے ہو تو بیٹا آنکھ نہیں ملاتا پتھر باہر نہیں جانا اتنے بجے کے باہر وہ کہتا ابا آج آئے ہو آہستہ آہستہ آدھی ہو جاؤ گے میں تو دو بجے واپس آتا اب پکی ٹرن کو کبھی موڑا جا سکتا ہے توڑا جا سکتا ہے بیٹے کو گھر سے نکال سکتے ہو اب تم اسے بدل نہیں سکتے بدلنے کی جب عمر تھی تم دبئی بیٹھے ہوئے تھے تب تو اسے یاروں نے پالا ہے اپنی خواہش کے مطابق مولڈ کیا ہے اب تم واپس جا کے لازا کیا ہوتا ہے یہاں سے جا کے آدمی ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہوں. میں جن کے لیے سوچتا گئے بہرحال رزق اللہ کے جمع اس نے اپنی حکمت سے تقسیم کیا ہے بچتا وہی ہے جتنا اس نے تیرے مقدر میں لکھا ہے جو غیر قانونی آدمی کماتا ہے وہ مسائد چھوڑ کے جاتا ہے ٹھیک ہے اولاد کا اپنا رزق ہے اس کا اپنا ایک مستقبل ہے اس کی فائل الگ ہے یہ موضوع انشاءاللہ اگلے جمعے میں چلے گا اس پہ تفصیل کے ساتھ گفتگو ہوگی لیکن بہرحال یہ چار باتیں آپ نوٹ کرنی راز اس کو ہونا چاہیے جس کے پاس آپ کا شیڈول ہے سپلائی والے جو ہوتے ہیں فوج میں ایک میک ہوتا ہے سپلائی کا اسے دال بھی آگے پہنچانی ہوتی ہے اسلا بھی پہنچانا ہوتا ہے اس کے پاس شیڈول ہوتا ہے کون سی یونٹ کہاں لڑ رہی ہے اس کی کیا ریکوائرمنٹس ہے وہ سارا کچھ ان کے پاس نقشہ ہوتا ہے اس کے مطابق وہ پہنچاتے ہیں سڑکوں کا نقشہ ہوتا ہے کہ وہاں جگہ یونٹ لڑے وہاں پہنچنے کے لیے رستہ کون سا کچی سڑک کون سی ہے پکی کون سی ہے سب کچھ ان کے پاس ہوتا ہے راز وہ ہوتا ہے جس کے پاس تیرا یہ پورا پروگرام ہو کہ نے ابھی اگلے لمحے کیا کرنا ہے ٹھیک ہے جی تو بندہ تو راضی ہو نہیں سکتا ہے کہ بندے کو خود اپنا نہیں پتا کہ ایک لمحے کے بعد اس نے کیا کرنا ہے اپنا نہیں پتا تو کسی کا کیا بنائے گا اللہ کو پتا وہ ما تادری نفسما تک سب ہوگا تھا کسی جان کو کوئی پتا نہیں کل اس نے کیا کرنا ہے وہ کل آئے گی یا نہیں آئے گی کسی کو کوئی پتا نہیں جب پتا نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ساری پلاننگ جو کل کی کی جا رہی ہے وہ ہوا میں نقشہ بنایا جا رہا ہے یا ریت پر عمارت بنائی جا رہی اس لیے کہ تیری کل اس کی اسینشن کی محتاج وہ اسے کل کو کل لکھے تو تیری کل آئے گی ورنہ تیری کل کبھی بھی کرو نہیں ہوگی تیری کل کیا مر گی اللہ کو پتا ہے یا عالم مستقر رہا ہو مستعودہ اس کو پتا ہے کس نے کب کس جگہ جانا ہے لہذا وہ وہاں اس کا بندوبست کر دیتا ہے آج کا اس کی ذمہ داری ہے آج کا اس کے ذمہ ڈالو آج کی عبادت تمہارے ذمہ اس کا خیال رکھو اور اس پر کام ہو جاؤ آج پر اگر تم مطمئن ہو جاؤ تو سکون سے زندگی گزارو گے یہ بلڈ پریشر اور یہ جناب نروس بریک ڈاؤن اور یہ ہائپر ٹینشن اور یہ انٹینسو ہارٹ ڈیزیز اور یہ ساری کیوں لگی ہیں سوچ سوچ کے سوچ سوچ کے کل کیا بنے گا اور ہر کل آج ہوتا ہے ہم جس غربت سے ڈر کے یہاں لگے ہوئے ہیں اور جو کچھ کر رہے ہیں ہم اس غربت میں گزارا نہیں کر رہے میں نے کہا نا جوتی کیسی ہوتی ہے اکثریت کی بات میں کر رہا ہوں ہمارا جو مزدور طبقہ ہے کیا کپڑے کیسے ہوتے ہیں صبح چار بجے اٹھ کے اپنا کھانا خود بنانا ہے ٹیفن میں لے کر جانا ہے سات واپس آ کے وہ کپڑے بھی خود ہی دھونے جس حال میں وہ گزارا کر رہے ہیں اس حال سے ڈرتے ہوئے اس حال میں رہ رہے ہیں جس سے وہ ڈر رہے ہیں اس میں رہ رہے ہیں اور ڈر کس کا ہے انہوں نے کہا گزر جاتی ہے ساری عمر مستقبل کے خدشوں میں اور گزر جاتی ہے ساری عمر مستقبل نہیں قبر آ جاتی ہے مستقبل کوئی نہیں آتا جس سے تم ڈر رہے تھے تیرا مستقبل صرف تیرا وہ دن ہے جو چڑھ گیا ہے کل کے دن کا کوئی پتہ نہیں ہے وہ ہمارا تدری افسوم آزاد تقسیم ہوگا کسی جان کو کوئی پتا نہیں اپنی سوچ کو آج تک رکھ لو اس پر کانے ہو جاؤ کل اللہ غریبوں کی صحت دیہات میں آپ جاتے ہیں کیوں ٹھیک ٹھاک ان کی سوچ آج تک لہذا سکون سے سوتے ہیں یہ گولیاں کون کھاتا ہے لین کی جو پلاننگ کرتے رہتے سالوں کی آج پر مطمئن ہو جاؤ انشاءاللہ بیماریاں بھی دور ہو جائیں گی سکون سے زندگی گزارو گے تم واللہ خیر الراز تین ون الحمد للہ رحمۃ